ہمارا جو سبق ہے آج کا یہ دوسرا ابھی اس وقت ہم قواعد فقہ کے حوالے سے ہم پڑھیں گے قاعدہ کسے کہتے ہیں یہ قضیتن تن کلیہ تن منتبق تن لازمی وہ قضیہ کلیہ ہے جو اپنے تمام جزیات میں منتبق ہو تو جو فقہی قاعدہ ہے اس میں اور اصول فقہ کے جو اصول ہیں ان میں کیا فرق ہے ان میں ایک بہت بنیادی قسم کا فرق ہے اصول فقہ میں جو آپ اصول پڑھتے ہیں شاشی پڑھی نور الوار پڑھی حسامی توزی ان میں ہم کیا پڑھتے ہیں خاص عام مشترک معول خاص کا حکم پڑھ لیتے ہیں کہ خاص قطع ٹھیک ہے عام غیر مخصوص مین ہے کیا آپ اس سے براہ راست مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں مثلاََ آپ کے پاس ایک شخص آیا اس نے اپنی بیوی بی کا مسئلہ پوچھا کہ مولانا مجھے یہ بتائیں کہ میری بیوی کو میں نے ایک طلاق دے دی اور اب وہ عدت گزار رہی ہے تو اب عدت جو ہے وہ حید سے شمار کرنی ہے کہ طور سے شمار کرنی ہے اس کی ایک طلاق دی ہے تو اب آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں جناب کتاب اللہ کا خاص قطع کے اندر سلاسہ جو ہے وہ خاص ہے مجھے گزر رہا ہے تو مسئلہ اس سے براہ راست آپ نکال بھی نہیں سکیں گے تو جو دلیل ایسی ہو نا کہ جو براہ راست مسئلے کو نہ حل کر سکتی ہو بلکہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہمیں اس دلیل کے ساتھ ایک اور دلیل ملانی پڑے گی اس قسم کے دلیل کو کہتے ہیں دلیل جمالی اصول فقہ میں ہم دلال جمالیہ پڑھتے ہیں اصول فقہ میں ہم مسلسل جتنا ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں نا یہ سارے دلال جمالیہ ہیں ان میں سے کوئی بھی مسئلہ براہ راست مسئلے کو نہیں حل کرے گا ہمیں اس کے ساتھ کچھ اور ملانا پڑے گا کیا ملانا پڑے گا آپ کو یوں کہنا پڑے گا سکلا کبرا یوں ملانا پڑے گا کہ جناب اللہ جہ شاہ نہ نے قرآن کریم میں یہ شاد فرمایا ہے قرو رعایت پڑھنی پڑے گی کہ اس میں لفظ سلاسہ خاص ہے اور جو خاص ہوتا ہے وہ قطعی ہوتا ہے تو اب ہمیں سکلا کبرا نلا کے پھر ہم قروح کا فیصلہ کریں گے جس کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں پہ قرو سے مراد بھیج دیا جائے تاکہ کتاب اللہ کے خاص پر عمل ہو سکے تو آپ کی بیگم کی جو عدت ہے جو ایک طلاق آپ نے دی ہے وہ تین حیض ہے اب یہ سغرا کبرا ملا کے مسئلہ تو نکل گیا لیکن ہمیں اس دلیل کے ساتھ کچھ اور دلیل بھی ملانی پڑی تو یہ کیا کہلاتی ہیں دلیل اجمالی اور دلیل تفصیلی دل دلیل اجمالی کے بالکل برعکس جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ دلیل جزیر بھی استعمال ہوتا ہے دلیل تفصیلی بھی استعمال ہوتا ہے وہ کون سی دلیل ہوتی ہے کہ وہ دلیل جو براہ راست مسئلے کو بتائے جو براہ راست مسئلے کو دلیل بن رہی ہو جو براہ راست مسئلے کی دلیل بن رہی ہو مثلاً آپ سے ایک سب نے پوچھا فرض ہے آپ نے کہا جی نماز فرض ہے اس نے کہا دلیل آپ نے کہا عقیم الصلاح اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں شاہ نماز قائم کرو یہ جو عقیم الصلاح ہے یہ براہ راست مسئلے کو بتا رہی ہے یہ دلیل تفصیلی ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ اس کو یہ کہیں المرالوجوف امر وجوب کے لیے ہوتا ہے تو اس سے تو مسئلہ نہیں آپ کو ملانا پڑے گا کہ و المرالوجوب وفی عقیم الصلاح امرست سیغمرست کہ بھائی عقیم الصلاح جو ہے یہ سیگا امر ہے اور امر وجوب کے لیے ہوتا ہے تو پتہ چلا کہ نماز وجوہ اچھا ایک بات ذمہ رکھے ہیں جب ہم المر بجوب کہتے ہیں نا تو وجوب یہ دونوں کو شامل ہے فرض کو بھی اور واجب کو بھی یہ اتنی بات سمجھ میں آگئی فرق دلیل دلی دلی تفصیلی کا اب فرق سمجھیں جو قواعد فقہ ہیں قواعد فقہ ہیں وہ بھی دلیل تفصیلی کے تحت آتے ہیں قواعد فقہ سے بھی براہ راست آپ مسئلے کو حل کر سکتے ہیں لیکن جو اصول فقہ میں جو اصول ہیں ان سے برارا مسئلے کو حل نہیں کر سکتے کیونکہ وہ دلّی جمالی ہیں مثلا فقہ کا ایک قاعدہ ہے الققین اللہ رضول بال یقین یقین ضائع نہیں ہوتا مگر یقین کے ساتھ ایک صاحب آپ سے آ کے پوچھتے ہیں کہ مجھے شک ہے کہ میرا وضو ٹوٹا ہے ٹوٹنے میں مجھے شک ہے آپ سیدھا سیدھا کہتے ہیں کہ جی قاعدہ فکا ہے کہ الیقین لا يزولو اللہ اللہ بالیقین آپ کو وضو کرنے کا یقین تھا مجھے, جی مجھے میں نے تین بجے یقینی طور وضو کیا ہے اب شک مجھے اس بات میں کہ ٹوٹا ہے کہ نہیں ٹوٹا تو القین اللہ بال تو آپ اس کو کیا کہیں گے دیکھیں جب آپ کو وضو کرنے کا یقین تھا تو یہ وضو کرنے کا یقین زائل نہیں ہوگا مگر جب تک کہ آپ کو یقین نہ حاصل ہو جائے کہ آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے. تو آپ کا وضو ہے آپ جا کے نماز پڑھیں وہ کہتے کہ نہیں جی مجھے سلی نہیں ہو رہی تو آپ سیدھا سیدھا اس کو کہیں گے اچھا آپ قسم کھا سکتے ہیں کہ آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے قسم تو نہیں کھا سکتے اس کا مطلب ہے اس کو یقین نہیں ہے شک ہے تو شک جو ہے وہ اب یہ فقہ کا ایک قاعدہ ہے ٹھیک ہے القیر اللہ رضول اللہ بال یقین یقین ظاہر نہیں ہوتا مگر یقین کے ساتھ تو اس قاعدے فقہ سے آپ نے براہ راست مسئلے کو حل تو کر لیا لیکن جو اصول فقہ میں اصول تھے ان سے ہم رارس مسئلے کو حل نہیں کر سکے بلکہ ہمیں اس کے لیے ساتھ ایک اور دلیل ملانی پڑی پھر وہ نکلے گا مسئلہ نکلے گا تب بھی کیونکہ اصول فقہ وہ اصول ہیں جن کے اوپر فقہ کی بنیاد ہے تو اس کے ساتھ ہمیں نا کچھ اور دلیل بھی ملانی پڑے گی پھر ہمارا مسئلہ حل ہوگا تو یہ بنیادی فرق ہے اصول فقہ میں اور قواعد فقہ میں لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اصول افطہ میں سے یہ بنیادی اصول ایک ہے کہ فتوا ہمیشہ کسی جزئی مسئلے کو دیکھ کے دیا جائے گا قاعدہ فقہ کو دیکھ کر تب تک نہیں دیا جائے گا حت المکان ہم پہلے کوشش یہ کریں گے ہمیں کوئی جزئی مسئلہ ملے کوئی, جز... کوئی مسئلہ مل جائے جس کی بنیاد پہ ہم فتویٰ دے سکیں ہمیں نہیں ملتا تو پھر ہم اس کو یوں ذکر کر کے کریں گے کہ جناب ہم نے اس قاعدہ فقہ کے تحت دیے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جس قاعدہ فقہ کے تحت آپ اس مسئلے کو درج کر رہے ہو احتمال تو ہے نا کہ اس قائد فقہ میں وہ نہ آتا ہو کیونکہ جو قواعد فقہ ہیں یہ بنیادی طور پہ تین قسم کے ہیں ایک کہلاتے ہیں ام القواعد ام القواعد ام القواعد کیا ہیں ام القواعد وہ ہیں کہ وہ بنیادی قسم کے جو قواعد ہیں جن سے دوسرے قواعد وجود میں آتے ہیں مثلا ان نمل عمال میں نہیں عام کے دارو مدار نیتوں پر ہے یہ امول قواعد میں سے, ہے. یقین شک سے زائل نہیں ہوتا. ابھی جو پر نہیں آتا ہے نا اسی سے ایک اور قاعدہ نکلے گا الامور سے کسی بھی کام کا جو فیصلہ کیا جاتا ہے نا اس کے مقصد کو دیکھتے ہوئے کیا جاتا ہے کہ کس مقصد کے لیے کیا جا رہا ہے اس کے تحت دیکھتے ہوئے اس کے اوپر حکم لگتا ہے تو یہ امول قواعد ہے دوسرا وہ قاعدے ہیں جو کہ عمل وائد سے آنے والے ہیں اور اکثر باب میں جاری ہوں گے مگر سب افواب میں جاری نہیں ہوں گے مگر اکثر افواب میں جاری ہوں گے اور تیسرے نمبر پہ وہ قاعدے ہیں جو صرف ایک ہی باب میں جاری ہوگا جو ایک ہی باب میں جاری ہو تو اس کو ہم ضابطہ کہتے ہیں اس کی مثال جیسے زمان البر مستثنا ذابطہ یہ ہے کہ جو قسم کا زمانہ ہوتا ہے یہ یمین سے نیکی کا جو زمانہ ہے یعنی کسی عمل کا جو کرنے کا زمانہ ہے وہ یمین سے مستثنا ہے اب آگے دیکھیں جو قواعد فقہ ہے نا قواعد فقہ کے اندر جو احناف کے قواعد فقہ ہیں اس میں جو بنیادی کتابیں ہمیں ملتی ہیں وہ تین چار ہیں ایک تو اصول کرخی ہیں اصول کرخی یہ بنیادی طور پر اس میں چند اس میں زیادہ قواعد نہیں ہیں کم ہے پھر الاشب الزائشباون یہ علامہ اب نے نجائم کی ہے اور اس کی شرح حموی جو ہے وہ تین جلدوں میں ہے یہ دونوں الشباون بھی اور شرح حموی بھی یہ لائبریری میں پڑھی ہوئی ہے پھر شرح مجلۃ الحکام اس میں تقریباً چھیانوے قریب قواعد ہیں اس کے علاوہ بھی جو ہماری جو فقہ کی کتابیں ہے نا جیسے ہدایہ ہے اس کے اندر بھی کئی قواعد فقہ آپ کو ملیں گے بھارت کے اندر اب جیسے میں نے ارض کیا کہ جو آپ کے سامنے اس وقت ہے یہ انتخاب ہے اور یہ انتخاب جو ہے وہ ہم نے کس سے کیا یہ المجموعہ القواط الفقیہ یہ کتاب کے بھی نسخے اگر آپ نے اصل کتاب سے بھی دیکھنے ہو مراجد کرنی ہو تو اصل کتاب کے نسخے بھی جو ہے نا اوپر کچھ پڑھے میں اس کو لائبری کی منقیجی رکھیں ویسے کسی نے دیکھنا ہو تو وہ دیکھ لے تالے کے لیے جیسے ہوتا ہے تو وہ بھی لا رکھ دیجیے گا بعد میں ٹھیک ہے جی ان میں سب سے پہلا قاعدہ فقاب دیکھے ان نہیں آتے اس کے آگے شین نون لکھا ہوا ہے شین نون کا مطلب جو ہے نا وہ لش باون ہے یہ رمز جو ہے نا وہ مفتی امی احسان صاحب کی ہے انہوں نے استعمال کیا ہوا اس کو ٹھیک ہے میں نے کہا کہ جمع ترتیب ان کا کام ہے اور اس کو صرف ہم نے ملخص تلخیص کی ہے انما اعمال بن نیات اس کا مطلب کیا ہے کہ اعمال کا ثواب جو ہے وہ نیت میں منحصر ہے دا کے عمل کا وجود یعنی کسی بھی عمل کا جو سواب ہے وہ تب ملے گا جب اس عمل کی نیت ہے لیکن اس عمل کا وجود کیا نیت کے بغیر ہو سکتا ہے اگر تو وہ امور عبادت میں سے ہے تو پھر تو ان عمل عامل بن مثلا امور عبادت میں سے نماز ہے تو نماز تو نیت کے بغیر نہیں ہو سکتی اسی طرح سے روزہ ہے نیت کے بغیر نہیں ہو سکتا زکوٰۃ ہے تو زکوات بھی جو ہے یہ چونکہ امور عبادت میں سے ہے تو زکوٰۃ کی ادائیگی بھی نیت کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے اگر ایک آدمی نے نیت ہی نہیں کی مال کی ادائیگی کی اس نے مال ویسے دے دیا دی بعد میں سو سوچا کہ میں نیت کر لوں جیسے وہ لطیفہ مشہور ہے ایک صاحب کی جو ہے وہ بکری گم گئی بڑی ڈھونڈی نہیں ملی اس نے کہا چلو جی زکوٰۃ میں شمار کر لو زکوٰ کی جو نیت ہے وہ مال کو جدا کرنے سے پہلے ضروری ہے مال کو جدا کرنے سے پہلے ضروری ہے جب مال کو اپنی ملکی سے نکالنے سکت نیت کر کے نکالیں آپ کے دوست پیسے نہیں دے رہا تھا آپ مہینہ آپ بڑا اس کو زور لگایا نہیں لگایا تھا ابھی زکاط میں کاٹ لیتا ہوں تو اس طرح سے نہیں ہو سکتا کیونکہ ان نہیں نیت ہاں پھر جب امور عبادت میں نیت شرط ہے تو وضو میں کیوں نیت نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وضو براہ راست امر عبادت نہیں ہے بلکہ یہ بالواستا ہے وسیلہ ہے یہ تو نماز کے لیے ایک وسیع ذریعہ ہے نا. چونکہ وضو ایک وسیلہ ذریعہ ہے یہی وجہ ہے کہ وضو میں واجبات نہیں ہیں وضو میں یا تو فرائض ہیں یا وضو میں سنتیں ہیں اس فرق کی بنیادی وجہ یہی ہے وضو میں کئی دفعہ سوال بھی کر لیتے ہیں کوئی استاد کے بھائی یہ وضو میں واجب کیوں نہیں ہے ہم جو امور احادثے مبارکات ثابت ہو رہے ہیں اور خبر واحد ثابت ہو رہے ہیں جیسے پیدل پہ یا ترتیب یا نیت انم میں نہیں آتی ہم ان کو سنت کے درجے میں رکھتے ہیں حالانکہ یہ خبر واحد ثابت ہو رہے ہیں تو ان کو ہم واضح کیوں نہیں اس کی وجہ یہ کہ واجب جو ہوتا ہے وہ عبادات مقصودہ میں ہوتا ہے یعنی ان عبادات میں ہوتا ہے جو کہ خود بذات مقصود ہیں وضو عبادات مقصودہ میں سے نہیں ہے وضو جو ہے وہ نماز کے لیے ہے کسی دوسری عبادت کے لیے ہے اس لیے اس میں نیت جو ہے نا وہ ہمارے نظر سنت ہے یہ فرق کی وجہ ہے اور نماز کے اندر اس لیے ضروری ہے کیونکہ وہ عباد مقصودہ میں سے ہے اور تیمم میں پھر نیت کیوں کہتے ہیں اس لیے کیونکہ تیمم کے اندر مٹی ہے وہ اپنی ذات کے اعتبار سے پاک کرنے والی نہیں ہے مٹی کو چونکہ پاک کرنے والا بنانا پڑے گا تو اس لیے اس میں نیت ضروری ہے تیمم میں جبکہ پانی جو ہے وہ اپنی ذات کے اعتبار سے پاک کرنے والا لہٰذا اس میں ضروری نہیں ہے اگلا قاعدہ دیکھیے گا الاسبات مقدمون اور النفی امکان ابل جو میم لکھا ہوا ہے تو میم سے مراد اس کا کیا ہے یہ مسلم و ثبوت یہ قاعدہ جو ہے یہ کہاں سے اٹھایا گیا یہ مسلم و ثبوت سے اٹھایا گیا ہے مسلم و ثبوت کیا کتاب ہے یہ اصول فقہ کی کتاب ہے اور جس طرح توضیع ہے نا توضیع ہی کی طرز کے اوپر یہ مدم کی گئی ہے تکمیل کے سالوں میں کئی جگہوں پہ اور بعض جگہوں پہ تفصیص میں مسلم و ثبوت پڑھائی جاتی ہے اس قاعدے کا مطلب کیا ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ دیکھیں اگر دو دلیلیں ہیں ایک دلیل جو ہے وہ اس کسی کام کو ثابت کر رہی ہے اور ایک دلیل اس کام کی نفی کر رہی ہے تو وہ دلیل جو اس کام کو ثابت کر رہی ہے وہ مقدم ہے خود ترجیح دی جائے گی بشٹتے کہ وہ اصل سے مطابقت میں رکھتی ہو میں تھوڑی سی وزارت مزید کرتا ہوں خاتون خواتین سے جب جی ایک دلیل یہ تقاضا کر رہی ہو کہ کسی کام کو ثابت کرنے کا دوسری دلیل اس کام کی نفی کا تقاضا کر رہی ہو دونوں دلیلوں میں آپس میں ٹکراؤ پیدا ہو جائے تو جو اس بات کی دلیل ہے وہ مقدم ہے نفی کی دلیل پر مثال دے کے سمجھاتا ہوں کو لیکن اس کے ساتھ ایک شرط جڑی ہوئی ہے انکانہ بال اصلی اگر وہ اصل کے ساتھ متعلق ہوں دیکھیں اللہ کے نبی اکرم علیہ سطح اسلام نے کا ارشاد ہے کہ محرم جو ہے وہ نکاح کرتا بھی نہیں ہے اور نکاح اس سے کیا بھی نہیں جاتا تو جو نکاح کی نفی کی امانت محرم کے لیے ہے یہ نفی کی دلیل ہے جبکہ دوسری روایت کے اندر ہمیں یہ تذکرہ مل رہا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے امن مومن محمو رضی اللہ تعالی عنہ سے حالت احرام میں نکاح فرمایا اب یہ اس بات کی دلیل ہے اس بات کی دلیل مقدم ہے نفی کی دلیل پہ ایک اور مثال سے سمجھیں شوہر نے بیوی بی کو کہا کہ جب تمہیں میرا نکاح کا رشتہ پیغام آیا تھا تو تم نے قبول کیا تھا بیوی بی کہتی نہیں جی میں نے تو نہ انکار کیا تھا والدین نے زبردستی پڑھ کے نکاح کی ہے میں تو چپ رہی تھی میں نے تو جو ہے نا وہ میں تو انکار کر دیا تھا میں نے تو نہیں مانا تھا تو شوہر نے کہا نہیں نہیں جب خبر پہنچی تھی تو آپ کے والد نے مجھے بتایا تھا کہ آپ نے خاموشی اختیار کی ہے سن کر اور عورت کا سکوت جو ہوتا ہے وہ رضامندی کی درد ہوتی ہے عورت نفی کی آ... قائلہ ہے وہ کہنے مدعی ہے وہ کہتی کہ نہیں جی, میں نے تو انکار کیا تھا اب ضابطہ کیا ہے کہ عورت کے اندر سکوت اصل ہے اور چونکہ نکاح کے معاملے میں سکوت اصل ہے تو اس بات مقدم ہے نفی کے اوپر شوہر چونکہ سکوت کا مدعی ہے تو شوہر کی بات کو ترجیح دی جائے گی بہ خاتون کے اگلا دیکھیں ایک فرا لکھا ہوا ہے کر اس کا کیا مطلب ہے یہ قائدہ فقہ اصول کرخی میں مذکور ہے کیا مطلب ہے جواد نام تھا نا اکران جواد آپ کا کیا نام تھا اتر جواد نے اتر کی ٹوپی دیکھی اس کو پسند آ گئی ٹوپی اس کی پسند آ سکتی ہے الٹا کر لیتے ہیں اتر کو جواد کی ٹوپی پسند आ गई تو جوار جب سویا ہوا تھا تو اتن نے ٹوپی دیکھی اور ٹوپی ٹھہ کے پہن لی ٹوپی پہن کے گھر چلا گیا اب جب گھر پہن کے چلا گیا تو وہاں پر اس کے بھائی نے جب دیکھا کہا کہ ٹوپی بڑی اچھی پہن کے آپ آئے تو اس کو بھائی پہ پیار آیا انہوں نے بھائی کو ٹوپی دے دی حبا کر دیا اب یہ سارے کے سارے افعال جو ہو رہے ہیں وہ اصل مالک کی اجازت کے بغیر ہو رہے ہیں جب یہ جواد جاگا تو جواد نے کہا جی میری ٹوپی تو نے کہا وہ ٹوپی تو مجھے پسند آئی میں لے گیا تو آپ مجھے جو ہے نا وہ اب اگر یہ چونکہ اس کی ملکیت اصل ٹوپی تو اس کی ملکیت ہے نا اگر یہ اجازت دے دیتا ہے کہ اچھا چلو ٹھیک ہے آپ کو پسند آئے کوئی بات نہیں میرے بھائیوں کوئی بات نہیں لے جاؤ اگر یہ اجازت دے دیتا ہے تو یہ اجازت جو ہے یہ ملحق ہو جائے گی ان تمام افعال کے ساتھ جو اس کے بعد ہوئے اس کا اپنے بھائی کو ہبا کرنا تبھی ہو سکتا ہے نا جب کوئی اس کی ملکیت میں ہو ہم اس ہبا کو بھی درست مان لیں گے جب اجازت ملحق ہو گئی تو وہ اجازت جو کہ بعد میں ملحق ہوئی ہے اور وہ درست تھی وہ نسبت کر دی جائے گی اس کی عقد کے وقت سے اس میں ایک لفظ استعمال ہو رہا تعریفات فقہ کے اندر یہ چار اصطلاحات استعمال ہوں گی انقلاب استناد, یہ جو استناد ہے استناد کسے کہتے ہیں استناد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کام جب محل باقی ہے محل کے باقی ہوتے ہوئے اس کی نسبت زمانہ ماضی میں کر دی جائے مثلا ایک آدمی نے موٹر سائیکل گسب کی اور گصب کرنے کے بعد اس نے بیچ دیچنے دی کے دو تین مہینے بعد جو اصل مالک تھا اس نے کیا کیا کہ یا تو اس کو پیسے دے دیے غاصب نے جب غاصب نے اس کو پیسے دے دیے اصل مالک کو تو اب جو ملکیت حاصل ہو رہی ہے غاصب کو وہ دو تین ماہ بعد حاصل ہوئی ہے موٹر سائیکل تو اس سے پہلے بھیج تھی اب یہ جو تصرف پہلے ہوا تھا نا ہم کیا کریں گے کہ ہم استناد کے اندر جب محل موٹر سائیکل باقی ہے ہم اس ملکیت کو جو کہ بعد میں حاصل ہوئی ہوئی تھی ہے اس کی نسبت زمانہ ماضی میں کر دیتے ہیں ہم یوں سمجھ لیتے ہیں کہ جس وقت غصب کی تھی اس وقت یہ اس کی ملکیت مان اس وقت سے لیتے ہیں تاکہ یہ تصرف اس کا ٹھیک ہو جائے تو استناد اسے کہتے ہیں استناد کی طرح کچھ اور مثالیں آگے انشاءاللہ شاء آگے آئیں گی جب تعریفات کے اندر یہ لفظ آئے گا نا یہ استناد کا رفظ ہدایات میں بہت کثر سے استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہاں پہ استناد کا جو مطلب ہوتا ہے وہ یہی مطلب ہوتا ہے لفظ ترجمہ اس کا وہاں نہیں ہوتا نسبت کر دینا اگلا قائدہ پھر کیا دیکھیں الشتہاد المس النس اس میں شین نون لکھا ہوا ہے اور سیئر لکھا ہوا ہے تو شین من تو باون نذائر اور سی سے مراد کیا ہے سیر سے مراد جو ہے وہ امام سرخی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح سیر کبیر ہے امام سرقسی رحمۃ اللہ علیہ کی سیر کبیر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تھی اس کی شرح امام سرخی رحمۃ اللہ نے کی ہے اس میں یہ قاعدہ مذکور ہے قاعدے کا مطلب کیا ہے اشتہار سے پاس ایک گواہ پیش ہوا قاضی نے اس گواہ کے احوال دیکھے جانچ پڑتال کی جانچ پڑتال کرنے کے بعد پتہ کہ یہ گواہ تو فاسق ہے. قاضی نے فیصلہ کر دیا کہ یہ گواہ چونکہ فاسق ہے اور حدود کے مقدمے کے اندر فاسق کی گواہی قبول نہیں ہے لہذا قاضی نے حدود کے مقدمے میں فاسق کی گواہی کو رد کر دیا اب یہ قاضی کا جو فیصلہ تھا یہ منزلہ اشتہاد کے ہے اگر وہ گواہ توبہ تائب ہو جائے اور توبہ تائب ہو کر دوبارہ آئے کہے کہ جی میں نے تو توبہ کر لی ہے تو اور پھر دوبارہ آ کے گواہی دے گا توبہ تائب ہو کے دوبارہ آ کے گواہی کا یادہ کرے تو تب بھی اسی گواہی قبول نہیں کی جائے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کی گواہی کو اب قبول کر لیں جو پچھلا اشتہاد تھا جو پچھلا فیصلہ تھا قاضی کا یہ اس کے رہا ہے تو الشتہ مسل ہی اسی کے مثل ایک ہی قاضی ہے تو یہ آپس میں تناقض نہیں ہو سکتا کیونکہ پہلے تو وہ گواہ ٹھیک نہیں تھا اور اب وہ گواہ ٹھیک ہو گیا تو دونوں باتوں میں سے کوئی ایک ہی مانی جا سکتی تھی نا تو جو پہلی بات تھی اسی کو ہم لیا جائے گا جو بعد والی بات ہے اس کو پھر ہم نہیں لیں گے ولا یو آرز اس مطلب کام کرنا ہے معمورین میں اختلاف ہو گیا بعض نے کہا کہ جناب یہ گناہ ہے یہ جائز ہے بعض نے کہا نہیں کام تو جائز ہے یعنی اس کام کے جائز اور ناجائز ہونے میں اختلاف ہو گیا اب یہ اس کام کا جائز یا ناجائز ہونا یہ امر اشتحادی ہے اب یہ نسل کے معارض نہیں ہو سکتا کیا مطلب نسل میں حکم ہے امیر کی اطاعت کا اللہ نے ارالعمر کی اطاعت کا حکم دیا تو چونکہ اشتہاد نسل کے معارض نہیں ہوگا تو نص میں چونکہ امیر کے اطاط کا حکم ہے لہذا امیر کے اطاعت کو ترجیح دی جائے گی اور امیر کی اطاعت کی جائے گی تو یہ مطلب ہے قاعدہ کا کہ اشتہاد الحق المسلی کے اشتہاد اپنی مثل سے نہیں ٹکرائے گا اور نہ ہی وہ اشتہاد نص کے معرض ہوگا سمیان. یہ در لکھا ہوا ہے دور سے ملاب دور مختار ہے اس کا مطلب کیا ہے کسی فیل کی عجرت اور اسی فیل کا زمان دونوں کٹھے نہیں ہو سکتے ایک مستری نے عمارت تعمیر کی اور عمارت تعمیر کرنے کی اس کی اجرت بنتی تھی لیکن اس نے عمارت خراب تعمیر کی تعمیر کر کے اگلے دن ہی سارے دام بوس ہو گئی اب جب گر گئی وہ اور مٹیریل سارا ضائع ہو گیا تعمیر گر گئی تو اس کا زمان ظاہری بات ہے اس کی پر آئے گا بھائی نے خراب کیوں تعمیر تھی کی؟ تو اب زمان اور اجرت دونوں جمع نہیں ہو سکتے زمان سے لیا جائے گا اس کی اجرت ہی دی جائے گی اس الجر اللہ قبل وقت ہی الشب مدت جو ہوتی ہے وہ حلول نہیں کرتی اپنے وقت سے پہلے اگر آپ نے کوئی دکان سے سامان لیا ہے اور اسے طے کیا ہے کہ میں اس کے پیسے مہینے بعد دوں گا تو یہ کیا کہلائے گا دین تو دین وہ رقم ہوتی ہے جو زم... ذمے میں آئے کسی عقد کی وجہ سے جب بیچنے والے نے یہ طے کر لیا کہ میں مہینے کے بعد پیسے لوں گا تو اب اس مدت سے پہلے وہ مطالبہ نہیں کر سکتا ہاں قرض جو ہوتا ہے وہ مدت مقرر کرنے سے وہاں مدت مقرر ہوتی ہی نہیں ہے قرض وہ رقم ہے جو کہ بغیر کسی عقد کے ذمے میں آئے آپ نے دوسرے سے دھار لے لیا وہ قرض ہے لیکن وہ رقم جو آپ کے ذمے میں کسی عقد کی وجہ سے آئی ہے وہ دین ہے تو دین جو بھی مدت مقرر ہے لا یہ حلول نہیں کرے گی اپنے وقت سے پہلے اس سے پہلے اس کا مطالبہ کرنا درست نہیں ہوگا اگلا قائد دیکھیے الحتیاط فی حقوق اللہ لا فی حقوقِ الاباد. حقوق لبادی احتیاط جو ہوتی ہے وہ حقوق اللہ میں ہوتی ہے حقوق العباد میں نہیں اصول کرخی مثلا اگر نماز کے جائز ہونے میں اور نماز کے فاسد ہونے میں اختلاف ہو جائے ایک مسئلہ صاحب کہ آگے نماز ٹوٹ گئی اور ایک مسئلہ نماز جائز ہو گئی تو احتیاط اس میں ہے کہ نماز کا ارادہ کر لیا جائے کیونکہ حقوق اللہ میں احتیاط جو ہے وہ اولا ہوتی ہے حقوق و لباد میں ایسا نہیں حقوق وباد کے اندر ایک مس کہتے ہیں کہ نہیں آپ کے ذمے رقم بنتی ہے دوسرے کہتے ہیں کہ آپ کے ذمہ نہیں بنتی تو وہاں پہ حقوق الباد کے اندر ہم خام خام میں کسی پہ لازم نہیں کر سکتے وہاں پہ احتیاط کا تقاضا نہیں ہے مسئلے کے لحاظ سے کوئی اپنے طور پہ معاملات کی درستی کے طور پہ دے دے تو اچھی بات ہے وہ الگ بات ہے لیکن مسئلے کے لحاظ سے جو حقوق اللہ ہے اس میں تو ہم اسی پہلو اختیار کریں گے کہ جس میں زیادہ احتیاط ہے خاص طور پہ عبادات میں مختلف امور جمع ہو جائیں ایک ہی جنس کے اور ان کا مقصود مختلف نہ ہو تو ان میں سے ایک دوسرے میں داخل ہوگا اشفام نظائ کا مثلا کوئی خاتون تھی ان کا وزو ٹوٹا بے وزو تھی حدث تھا بے وزو جب تھی تو اس کے کچھ دیر بعد ہی ان کا میاں ان کے پاس آ گیا تو اب جنابت بھی جمع ہو گئی حدرس اصغر کے ساتھ حدث اکبر بھی جمع ہو گیا اور ابھی انہوں نے جنابت کا غسل کیا نہیں تھا تو گھنٹے بعد ان کو حیض آ گیا تو اب یہ تین امور جمع ہو گئے ہیں جب وہ ایک ہی جنس کے ہیں یعنی ان میں دو امور کون سے ہیں دونوں ہی حدث اکبر ہیں جنابت بھی اور حیض بھی تو اب یہ تینوں چیزیں جمع ہو گئی ہیں تو یہاں پر ایک حد سے اصغر دو حدث اکبر تو اب یہ نہیں ہوگا کہ جب انہوں نے غسل کرنا ہے تو جنابت و غسل الگ کریں اور حیض و غسل الگ کریں ایک ہی غسل جو ہے وہ کافی ہو جائے گا جنابت کے غسل کے لیے بھی اور حیض کے غسل کے لیے بھی قاعدہ دیکھیے حقانی اس باب نظار میں کہ جب دو حق جمع ہو جائیں تو بندے کے حق کو ترجیح دی جائے گی یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بندے کا حق کسی خاص مسجد سے متعلق ہو مثلا ایک انسان استراری حالت میں اور استراری حالت کے اندر جان بچانے کے لیے اس کے پاس دو ہی حل ہیں ایک تو یہ کہ وہ مردار کھا لے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کا مال لوٹ لے اب جب دو حق جمع ہو گئے اگر وہ مردار کھاتا ہے تو اللہ کے حق کی نافرمانی ہے اگر وہ مسلمان کا مال لڑتا ہے تو مسلمان بھائی کے حق تلفی ہے وہ حقوق البادی سے ہے اب دو حق جمع ہو گئے اور مسئلہ جان بچانے کا تو کس کو مقدم کیا جائے گا بندے کے حق کو مقدم کیا جائے گا اس کے لیے چوری کرنا اور ڈاکہ ڈالنا جائز نہیں ہوگا اس کو کہا جائے گا کہ تم مردار کھا کے اپنی جان بچاؤ اس کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ وہ دوسرے مسلمان بھائی کے مال کو چھین کے ہتھیار لے خلال اور حرام ہو. کسی معاملے کے اندر کا حلال اور حرام جمع ہو جائیں یا حرام اور مباح جمع ہو جائیں تو حرام کو ترجیح حاصل ہوگی مثلاً ہسمان غنی رضی اللہ تعالی سے پوچھا گیا کہ کو شخص اگر دو بہنوں کو ملک یمین کے تحت جمع کرے یعنی دو, دو بہنیں ہیں اور دونوں بہنوں کو باندی بنائے تو دو بہنوں سے نکاح کرنا یہ تو قرآن میں نسن حرام ہے اور ملک یمین کی آیت وہ مطلق ہے باندی کے بارے میں جو آیت ہے وہ تو مطلق ہے تو اس میں تو قید نہیں ہے تو اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ ملک یمین کے تحت دو بہنوں کو جمع کرنا درست ہونا چاہیے باندی کے طور بنا کے اور جو نکاح والی آیت ہے یہ تقاضا یہ کرتی ہے کہ جس طرح سے نکاح حرام ہے اسی طرح سے ملک یمین میں وتی کے ذریعے سے چونکہ جمع کیا جائے گا لہذا یہ بھی درست نہیں ہونا چاہیے اب ایک آیت کا تقاضا حلت کا ہے ایک آیت کا تقاضا حرمت کا ہے حرمت والی آیت کو ترجیح دی جائے گی اور حرام قرار دیا جائے گا کہ جس طرح سے دو بہنوں سے نکاح حرام ہے اسی طرح دو بہنوں کو مل کے یمین میں بھی جمع کرنا حرام ہے کام کے اندر جو استعمال مباشر مباشر اس کام کا کرنے والا اور متسبب سبر بننے والا دونوں جمع ہو جائیں تو یوزاف الحکمباشر حکم کی جو نسبت ہے وہ کی جائے گی فیل کا ارتکاب کرنے والے کی طرف کیا مطلب ایک آدمی سڑپ پہ کھڑا تھا اس کے پاس دوسرا آدمی آیا اس نے کہا کہ جی فلانا گھر کہاں پہ ہے کہا جی وہ, وہ آدمی وہاں پہ گیا جا کر چوری کر کے آ گیا. اب جو چوری کرنے والا شخص ہے وہ مباشر ہے جرم کا ارتکاب رہنمائی کرنے والا بنا ہے تو جب ایک کام کے اندر مباشر اور متسبب دونوں جمع ہو جائیں تو حکم کی جو نسبت ہے وہ مباشر کی, کی طرف کی جائے گی متسبب کی طرف نہیں کی جائے گی تو جس نے راستہ دکھلایا تھا اس کی طرف اس کو پکڑا نہیں جائے گا اس نے تو ویسے بتایا اس کو کیا پتہ اس نے جا کے چوری کرنی ہے معافی ذمہ نہیں جب کسی کام کو باطل ہونے کا حکم لگے گا تو جو اس کے ذمن میں ہے وہ بھی باطل ہو جائے گا مثلا بے فاصد کے اندر یا کوئی عقد فاصد تھا اس عقد فاصد کے میں کسی شخص نے اقرار کیا تو وہ ایک جب فاسد ہے تو اس کے ذمن میں جو ہونے والا اقرار ہے وہ بھی فاسد ہی قرار دیا جائے گا اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا جب عقد فاسد ہوا تو اس کے ذمن میں جو ہونے والی چیز تھی وہ بھی ساتھ ہی اقرار ہے چاہے وہ بھی فاسد ہو جائے گا یا اسی طرح سے بے فاسد تھی اور بے فاسد کے اندر بائے نے مشتری کو بری کر دیا سمن سے اسے کہا جاؤ تو میرے پیسے معاف ہیں اب بعد میں پتہ چلا کہ یہ بے فاسد ہو گئی تو جب بے فاسد ہوئی تو بے فاسد اپنے ضمن کے اندر جو یہ ابرا ہے ابرا سمن ہے یہ بھی فاصد ہی ہوگا یہ بھی ساتھ ہی باطل ہو جائے گا یہاں پہ ابھی آج روک لیں اس طلبا شاید رات تک پہنچ جائیں ہو تو